پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ حج کے دوران بات صرف اتنی نہیں ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو یہ تو بہت ضروری ہے ہی لیکن یہ حج کا موقع ایسا ہے کہ اس میں جتنے نئے کام تم کر سکتے ہو وہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ بنے گا لہذا اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ مات فالومن تم جو نیک کام بھی کرو گے اللہ اللہ اس کو جان لے گا یعنی اس موقع کو غنیمت سمجھو حج کے اوقات اللہ سبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہیں جو تمہیں ملے ہیں ان کو بیکار ضائع کرنے سے بچو ان کو غفلت میں ضائع کرنے سے بچو اور اس میں جتنی نیکی کر سکتے ہو وہ کرو ان نیکیوں میں نفلی عبادت ساری نفلی عبادتیں بھی آ گئیں جیسے کہ کوئی شخص ان دنوں کو نفلی نمازوں کے اندر استعمال کریں نفلی طواف میں استعمال کریں ذکر اللہ اور تسبیح کے اندر استعمال کریں درشریف پڑھنے میں استعمال کریں دوسرے لوگوں کی مدد کرنے میں استعمال کریں تو یہ جتنی ملائیاں ہیں ان کو اس زمانے میں خاص طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وما تفال خ... اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں پر خیر کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ نیسی کا جو کام بھی کرو گے تو اللہ تبارک تعالی اس کو جان لے گا پھر اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے معنی یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ زیادہ راہ لے جاؤ تزود، تزودو کا جملہ یہ تزود سے نکلا ہے اور تجب زاد سے نکلا ہے زاد اس سامان کو کہتے ہیں جو انسان سفر کے وقت اپنے ساتھ رکھتا ہے جس میں زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں مراد ہوتی ہیں تو تجبود کے معنی ہوئے کہ سفر پر جاتے ہوئے کوئی زیاد راہ ساتھ رکھنا یعنی کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھنا اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوا کا لفظ آگے آنے والا ہے یا تو یہاں پر وہ محدود ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم تقوی کا زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ یعنی حج کے دوران تمہارا دھیان تمہاری فکر اللہ تعالی کی طرف ہونی چاہیے کیونکہ نقیر زاد تقوا کیونکہ بہترین زاد راہ تقواہ ہے اور تقوہ کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا دھیان اور توجہ اللہ تعالی کی طرف رہے اسی سے اس کی انعبت ہو اسی کی طرف اس کا رجوع ہو تو اس کے ایک ظاہری معنی تو یہ ہے لیکن قرآن کریم جو الفاظ استعمال فرماتا ہے تو عموماً اس میں بڑے وسیع معنی پنہا ہوتے ہیں تو ایک ظاہری مفہوم تو یہ ہے ہی کہ تم تقوا کو اپنا زیادہ راہ بناؤ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اہتمام کرو اللہ تعالیٰ کی طرف انعبت کا اہتمام کرو اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض لوگوں کی غلط عملی کی طرف بھی اس آئے کریمہ میں اشارہ ہے جس کا ذکر صحیح بخاری کے ایک حدیث میں آیا ہے اور اس میں یہ مذکور ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو جب حج کے لئے نکلتے تو یہ سمجھتے تھے کہ حج کیونکہ اللہ تعالی کی ایک عاشقانہ عبادت ہے لہذا ہم اپنے ساتھ کوئی زاد راہ لے کر نہیں جائیں گے کھانے پینے کی چیزیں لے کر نہیں جائیں گے بلکہ توقل کریں گے اللہ پر اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکل کھڑے ہوں گے اور اسی حالت میں وہاں پر پہنچیں گے تو وہ اپنے ساتھ کوئی توشہ ساتھ لے جانا یا کوئی سامان کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھنا یہ حج کے اخلاص کے منافی سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ توقل کا تقاضا یہی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ وہ تم زاد راہ ساتھ رکھو یعنی کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ رکھا کرو اور یہ بتا دیا کہ کوئی کھانے کا سامان ساتھ رکھنا یہ کوئی گناہ کا باقی باقی بات نہیں ہے نہ توکل کے منافی ہے کیونکہ توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اسباب چھوڑ کر بیٹھ جائے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ خود کھلا دے گا بلکہ توکل کے معنی یہ ہے کہ جو ظاہری اسباب اللہ تعالی نے کسی کام کے لئے بنائے ہیں ان اسباب کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ اختیار کرے اور پھر یہ عقیدہ رکھے کہ ان اسباب میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے اللہ تبارک مطالعہ اپنے فضل و کرم سے ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کر دیں گے اس کا نام توکل ہے نہ یہ کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کوئی سبب اختیار نہ کرے اور پھر بھی سمجھے کہ میں توقل کر رہا ہوں چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ اس طرح نام نہاد کی وجہ سے روانہ ہوتے تھے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے جب سفر کے دوران کچھ بھوک لگتی اور پریشانی ہوتی اور کھانے پینے کا کچھ سامان نہ ہوتا تو بعد جگہ راستے میں ان کو لوگوں سے سوال بھی کرنا پڑتا تھا دستے سوال براد کرتے تھے یا دوسروں کو پریشان کرتے تھے تو اللہ تعالی فرمانے یہ کیا توقل ہوا کہ تم زیادہ راہ تو ساتھ لے کر نکلے نہیں اور لوگوں سے مانگنے شروع کر دیا تو اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ تم توشہ ساتھ رکھو سامان ساتھ رکھو اپنے حد تک جو سبب ہے اس کو اختیار کرو البتہ بہترین توشہ تقویٰ ہے کہ تاریخ توشہ تو وہ ہے جو تم اپنے ساتھ لے جا رہے ہو اور باطنی توشا یہ ہے کہ دل میں تمہارے تقویٰ ہو اسی تقویٰ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لئی سعل کم جناخم فخص پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ زمان جاہلیت میں اہل عرب نے جس طرح تمام عبادات اور معاملات کو بگاڑ کر طرح طرح کی بہودہ رسمیں ان میں شامل کر دی تھیں اور عبادات کو بھی کھیل تماشا بنا دیا تھا اسی طرح حج کے کاموں میں بھی طرح طرح کی بےودگیاں شامل کر لی تھیں چنانچہ جب مینا کے اندر جو اجتماع ہوتا تھا اس میں ان کے خاص خاص بازار لگتے تھے نمائشیں ہوتی تھیں تجارتوں کے فروغ کا اس کو ذریعہ بنایا جاتا تھا اور اسی طرح مشعرے ہوا کرتے تھے اور ان میں مشاعروں کے اندر ایک قبیلہ اپنے آبا و اجداد کا ذکر کر کے ان کی تعریفیں کرتا تھا اس پر فخر کرتا تھا دوسرا قبیلہ اس کے مقابلے میں اپنے آبا و اجداد کا ذکر کر کے اس پر فخر کیا کرتا تھا یہ سارے مشغلے حج کے دوران انجام دیے جاتے تھے جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانی بیہودہ رسموں کو ختم کر دیا اور بہت سے ان کے وہ طریقے جو حضرت ابراہیم عشد کے طریقے سے مختلف تھے یا اس کو بگاڑ کر بنائے گئے تھے ان کو ختم کر دیا چنانچہ وہ جو میلے لگا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے اس کے بجائے اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی محفلیں محفلیں کیا ہر ایک شخص اپنے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا تھا تو اس وقت حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مر مٹنے والے لوگ تھے ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ شاید حیام حج میں یعنی حج کے دوران کوئی بھی تجارت کرنا یا مزدوری کر کے کچھ کما لینا یہ بھی جاہلیت کی نشانی ہے لہذا شاید اسلام میں اس کی بھی ممانات ہو گئی ہو یا ہو جائے چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور یہ سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لئے کرائے پر لے جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ جاتے بھی ہیں اور حج کرتے ہیں تو کیا ہمارا حج نہیں ہوگا تو اس پر حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنما نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ سے وہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا ہے تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے پڑھی ہے کہ نئی صاحب جنا فضل یعنی تمہارے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو تو اس آیت نے یہ بتا دیا کہ حج کے سفر کا اصل مقصد تو اگرچہ حج کے افعال انجام دینا ہے اور اللہ تعالی کی رضا مقصود ہے لیکن ضمنی طور پر اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچ دے یا خرید لے یا کوئی مزدوری کا کام کر لے تو اس سے حج خراب نہیں ہوتا یعنی حج فاسد نہیں ہوتا پھر بھی حج ہو جاتا ہے لہذا صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ حج ہو جاتا ہے بلکہ یہ فرمانے علیہ الکم جنا تمہارے اوپر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی سرگرمی تم اختیار کرو حج کے دوران تو ہاں یہ ضرور ہے کہ حج کو حتر امکان زیادہ تر وقت اس کا اللہ تعالی کی عبادتوں میں صرف کرنا چاہیے لیکن ضمنی طور پر اگر کوئی سخت تجارت بھی کر لے یا مزدوری بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں ایک دوسری بات بڑی اہم ہے جو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے یہ تجارت اور مزدوری محنت مزدوری کے لیے جو لفظ استعمال کیا یہاں پر براہ تجارت نہیں کہا نہ براہ ملازمت کہا بلکہ یہ فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو تو یہ تجارت اور روزگار حاصل کرنے کی جد و جہد کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فضل تلاش کرنے سے تعبیر کیا ہے اور یہ قرآن کریم کی خاص اصطلاح ہے ایک یہاں نہیں بلکہ قرآن کریم متعدد مقامات پر یہی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے مال فرمائی ہے اس اصطلاح میں بڑے عظیم معنی پوشیدہ ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بعض اوقات جب آدمی تجارت کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو کچھ روزی ملتی ہے تو ایک نادان انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جو کچھ ملا میرے اپنے قوت بازو سے ملا میری قوت بازو کے نتیجے میں ملا میرے علم اور ہنر کے نتیجے میں ملا میں اپنی کوشش کے ذریعے اس کو میں نے کمایا اور یہ دھیان اس کو نہیں جاتا کہ جو کچھ بھی کوشش اس نے کی ہے بے شک کی ہے لیکن اس کوشش میں تاثیر تو اللہ تعالی کے فضل کے بغیر ممکن نہیں یعنی اس دکاندار کا بس میں یہی تو ہے نا کہ وہ اپنی دکان کھول کر بیٹھ جائیں یا اس کے اندر کچھ سامان ایسا جمع کر لے جو لوگوں کے لیے دلچسپی کا سبب ہو لیکن دکان میں گاہک بھیجنا یہ کس کا کام ہے کون ہے جو گاہک بھیجتا ہے اگر آدمی دکان کھول کر بیٹھ جائے اور سارے دن بیٹھا رہے لیکن گاہک کوئی نہ آئے تو روزی کہاں سے ملے گی تو وہ اللہ تعالی ہی دل میں ڈالتے ہیں گاہکوں کے دل میں کہ وہ جا کر پورا دکان سے کوئی مال خریدے یا اگر کسی شخص نے فرض کرو کہ کوئی ملازمت اختیار کی ہے تو بے اس نے محنت کی ہے لیکن اس ملازمت کا ملنا اور جس نے اس کو ملازم رکھا ہے اس کے دل کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ یہ اس کو ملازم رکھے اور پھر اس کو صحیح صحیح اس کے محنت کا مناسب صلا دے یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتے ہیں پھر جو کوشش انسان کر رہا ہے اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے تو یہ ہاتھ پاؤں خود تو کہیں بازار سے خرید کر نہیں لے آیا تھا ان ہاتھ پاؤں کے اندر جو طاقت ہے وہ خود تو اپنے, اپنے طور پر اس نے پیدا نہیں کر دی تھی یہ اللہ تعالی ہی ہے کہ جو انسان کے ہاتھ پاؤں میں طاقت پیدا کرواتے ہیں اور جو تدبیریں اس نے سوچی ہیں اپنی تجارت کے فروغ کے لیے یا اپنی ملازمت کے حصول کے لیے آخر اپنے دماغ سے سوچی ہے یہ دماغ کہیں سے وہ خود اپنی قوت بازو کے بل پر کہیں سے لے آیا تھا یہ دماغ اللہ تعالیٰ ہی کو پیدا کیا ہوا ہے اور وہی ہے جو دل میں تدبیریں ڈالتا ہے اور ان تدبیروں کے مطابق انسان ہاتھ پاؤں چلا کر کوشش کرتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو اگرچہ ہم لوگ جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ بظاہر تو ہماری اپنی کوششوں کا ایک سمرا ہوتا ہے لیکن یہ کوششیں بغیر اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے کہ نہ انجام دی جا سکتی ہیں اور نہ ان کوششوں میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ جہاں تجارت اور ملازمت یا روزی کمانے کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کو ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل تلاش کرنا دوسرا پہلو اس اصطلاح میں یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی ہونا چاہیے یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل تلاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ کون سی بے جائز ہے کون سی ناجائز ہے کون سی ملازمت جائز ہے کون سی ناجائز ہے کون سا روزی حاصل کرنے کا طریقہ حلال ہے کون سا حرام ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے تو جب یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر اس کو اللہ مبارکب تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی تلاش کرنا چاہیے اس کے خلاف اگر تلاش کرے گا انسان تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل تلاش کرنے کے صحیح مفہوم کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوگا بہرحال آئے تقریبا نے یہ بتا دیا کہ تم حج کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اس طرح تلاش کر سکتے ہو کہ ضرورت کے موقع پر تجارت بھی کر سکتے ہو اور ملازمت بھی کر سکتے ہو یا روزی کمانے کا کوئی اور طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہو پھر آگے فرمایا فیضا اللہ حرام یعنی جب تم عرفات سے واپس روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو یہ نوزلحجہ کی تاریخ جو ارفے کا دن کا علاقہ ہے اس دن حاجی حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے عرفات میں وقوف وہ انجام دیتے ہیں اور حکم یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد وہاں سے وہ روانہ ہو اس کو افاظے سے تعبیر کیا یہاں پر اللہ تعالی نے کہا فض من عرفات جب تم عرفات سے روانہ ہو فض غر اللہ تو اللہ کا ذکر کرو اندل مشعر حرام مشار حرام کے پاس مشار حرام ایک خاص جگہ ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے اور اس کے پاس کا مطلب یہ ہے کہ مزدلفہ کی پوری وادی ایسی ہے کہ جہاں پر رہ کر آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے وہاں رات گزارنا بھی سنت ہے اور صبح کو طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کے بعد وقوف کرنا یعنی کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا یہ واجب ہے تو اسی کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے کہ تم بچار حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو اس کے بعد فرمائے اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے جبکہ اس سے پہلے تم بالکل نا تھے یہ اصل میں اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا جاہلیت کے زمانے میں لوگ مصطلفے میں وقوف تو کرتے تھے لیکن وہاں پر بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے یا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کیا جائے وہ وہاں پر مشاعرے منعقد کرتے تھے اور مشاروں کے اندر اپنے آبا و اجداد کے مفاخر بیان کیے جاتے تھے ان کے شان میں قذیذے پڑے جاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی کچھ بےحودہ رسمیں وہاں پر انجام دی جاتی تھیں تو اللہ تعالیٰ فرمارے کہ وہاں پر جا کر یہ سب بیہود رسم ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو اور ذکر بھی اس طرح کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے جبکہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا بے شک بہت بڑی نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اس کا حکم بھی دیا ہے لیکن وہ ذکر اسی وقت تک نے کی ہے جب تک اس طریقے کے مطابق وہ ذکر کیا جائے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہم تک یا تو قرآن کریم کے ذریعے پہنچی ہے یا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہے تو قرآن و سنت میں جو طریقہ ذکر کا بیان کیا گیا ہے وہ طریقہ تو بے شک بہت اعلی درجے کی عبادت ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ کر اس کی طرف چل پڑے تو وہ عبادت اور فضیرت کا وہ مقام اس کو حاصل نہیں ہو سکتا جو قرآن و سنت سے معصور طریقے کا حاصل ہو سکتا ہے